اس وقت کیا ہو گیا فجر کا وقت خالی شروع ہو گیا فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے الحمد للہ آزاد کی کچھ افزا کرکت کے لیے آزاد نہ کہ شائ was محمد go down the of be all